صلی اللہ علیہ وسلم. فسیلت دو درود ان فصلت مکیری اور اول مبارک دو پار مہادشیار سمپت مک بول مہادی آوام کے جاتی مہادشن سے نہ صرف ہر ہادر کی سرام رضی وہ سلی اللہ علیہ وسلم امت کی بلکہ سرات تھی ہم کتابت پہ نہاسرا پورا جملہ چاہیے صاحب درود و بدی پرجمنے و حضرات السلام علیکم بارہ بہارانی علی وراثت حضرت امام دے مولا یہاں سے جا رہے ہیں اور وغیرہ ہیں من اہل للمقام طلبات الرحمۃ وصلاۃ وراقت الاطمطار نعم دفتر استراذندہ صلاۃ نسبت سے اللہ تو شفمانات رحمت ملک توچی بندہ زاکف مناجات استغفار اور طلب الدعاء مشکال راضی ج اللہ و اسو دعائے و صلی وسلم بندہ گامے تو مثال گڑ جائے آدھو خریدا لگے مانا د رمت نسبت سو راج بند گاجر حقوق اللہ مہارا سو سلو رہر رحم اگارے رحمت و محمد مدلا جنروي الله وسلم الله تفضل رحمت راہ ولي کی انتصار راہ اور یہ حسنہ اور اور اعلیٰ ہو اللہ تعالی ان میں سے بڑا مقدرت نشیحات صلی اللہ علیہ نبی وسلم رحمتہ جے دا منظر تجنا ہندا سنگ کی مر گئی بیوہ زل چرتے دارین دے مقدر موخو درود پڑھنے قبل دعا بعد دعا اقتداء ابتدا قدمنے ابتداں تلے مانی ہمارا وی نظر آ رہا اے او زیو نکا دیوڑہ تابین اور راہ و راہ منا تعالی نے سنایا من عراد نے مارے تو اور راہ تو اور کے بار تابعین کے باہر صاحب ہزری درد روانا <سؤال> خوب دا امر لابیا سو کے نا ہر من کے سودا مر کے بازار امن کی جو مسلمانوں نے حاصل کیسائل پھی جاہل محض نا پیس ہوتا ہے ہندا منتھ بھک کافی دین اور جو ہلانا سپ و ضرور کی منتھ بھک کافی دین چتو کوئی حاصل کری کوئی کی اور سنف مام مرتبہ